و نور اللہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے قیامت کے روز اللہ عزت وجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عزت وجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم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 اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے عبرت کے مدنی پھول چننے کے لیے نیکی کی دعوت آنے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجیے سلسلہ ہے قیامت کے سونا قرآن پاک میں جا بجا قیامت کا تذکرہ ہے مختلف ناموں کے ساتھ اور سو سے زائد نام قرآن پاک میں قیامت کے ذکر کیے گئے قیامت آئے گی کیا کیفیت ہوگی سور پھونکا جائے گا پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا ان دونوں سور پھونکنے کے درمیان میں کتنا گیپ ہوگا کتنا عرصہ لگے گا سنیے سورہ یاسین کی آیت نمبر اڑتالیس سے چبن تک آپ کو آیات بھی پیش کرتا ہوں ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر خزاں ان سے جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے اتنا انشاءاللہ ان شاء اللہ عید و جلد فائدہ حاصل ہوگا ترجمہ کنزلیمان اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ تفصیل و قیامت کا ترجمہ اگر تم سچے ہو تفصیر اپنے دعوے میں ان کا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے تھا کفار صحابہ سے اور آکا سے یہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی جس کے بارے میں تم کہتے ہو اب رب تبارک کا تعالی ان کے حق میں فرماتا ہے راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی تفصیل خضائن العرفان یعنی سور کے پہلے نفخے کی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے ترجمہ کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تفسیر خرید و فروخت میں اور کھانے پینے میں اور بازاروں اور مجلسوں میں دنیا کے کاموں میں کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خریدار اور باغے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا نہ سودا تمام ہونے پائے گا نہ کپڑا لپٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی نہ مکمل رہ جائیں گے نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے اور جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ واپس نہ آ سکیں گے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں تفسیر وہی مر جائیں گے اور قیامت فرصت و مہلت نہ دے گی ونو سے خوفیں سور سیلو اور پھونکا جائے گا سور دوسری مرتبہ یہ نفخہ ثانیہ ہے جو مردوں کے اٹھانے کے لیے ہوگا اور ان دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا ترجمہ جب ہی وہ قبروں سے تفصیل زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا تفصیل یہ مقولہ کفار کا ہوگا حضرت ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ تعالی دونوں نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا اور اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے اور نفخہ ثانیہ کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اور احوال قیامت دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں عذاب قبر انہیں سہل یعنی آسان معلوم ہوگا اس لیے وہ ویل ہائے ہماری خرابی اور افسوس پکار اٹھیں گے اور اس وقت کہیں گے یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تفصیل اور اس وقت کا اقرار انہیں کچھ نافذ نہ ہوگا ان کانت اللہ صیحتا واحدتا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار تفسیر یعنی نفاخہ اخیرہ ایک خولناک آواز ہوگی ترجمہ جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تفیری حساب کے لیے پھر ان سے کہا جائے گا فَأَيَّوْمَ لَا تُغْلَمُ نفسٌ وَلَا تُجزَّوْنَ إِلَّا مَا تعملون تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا پھر آگے جنت والوں کا تسکرائے اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ تو قیامت ضرور آ کر رہے گی پہلے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اہل دنیا جن پر قیامت قائم ہوگی دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے وسیعت نہیں کر سکیں گے گھر پلٹ کر نہیں جا سکیں گے اور ناگہاں یعنی اچانک قیامت آ جائے گی اور دوسرا سور حضرت اصرا فیل علی سلام اللہ کے فرشتے جب پھوکیں گے تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کے اجزائے بدن جو منتشر ہو چکے ہوں گے یکجا ہوں گے اور رب کی طرف دوڑتے چلیں گے ملک شام پر قیامت قائم ہوگی کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا کیوں چالیس سال کا فاصلہ ہوگا تو ان چالیس سال میں کفار سے عذاب اٹھا لیا جائے گا تو مٹھے میٹھے اسلام بھائیو قیامت آ کر رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے قیامت کے ایک سو سے زائد نام قرآن نے ذکر کیے اس میں سے ایک نام ہے یوم المر یعنی انتظار کا دن اس کا ذکر سورہ نبا پارا تیس آیت نمبر اکیس میں ارشاد ہوتا ہے جہنم کہ بے شک جہنم تاک میں ہے یوم المرسا انتظار کا دن تفصیر نور ال میں مفتی احمد یار خان عیدمی رحمتہ اللہ علیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں خود دوزخ کافروں کی تاک میں ہے یا وہاں کے فرشتے پہلی صورت پر ثابت ہوا کہ دوزخ میں حواس ہیں حواس یعنی ادراک ہے سمجھ بوجھ دوزخ جہنم جو ہے یہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے پہچانتا ہے وہ اپنے مستحق اور غیر مستحق کو پہچانتا ہے اور بھی مفتی صاحب نے بہت سی باتیں اس کے تحت لکھی تفسیر عزیزی میں انجہنمکانت مر سودا کے تحت لکھا ہے تحقیق دوزک گرفتار کرنے کی جگہ ہے جس کے کنارے پر فرشتے آتشی یعنی آگ کے ہتوڑے زنجیریں اور توق لئے کھڑے ہیں لوگوں کو قید کر کے لے جائیں گے دوزخ دو منتظر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے دوزخ منتظر ہے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں اس میں فقی ابو رحمت اللہ سمر کندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ مکتبت المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے سفر نمبر انیس پر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی میری امت میں سے دس طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی فرمائے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا رکن دے گا ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے خرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک بوڑا زانی نمبر دو گمراہ پیش واہ نمبر تین شراب کا عادی نمبر چار والدین کا نافرمان فرمان نمبر پانچ چغل خور نمبر چھ جھوٹا گواہ نمبر سات زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا نمبر آٹھ سود خور نمبر نو ظالم نمبر دس نماز چھوڑنے والا ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا بے نمازی قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردم سے بندے ہوں گے فرشتے اس کے چہرے پشت اور پہلو پر مارتے ہوں گے بے نمازی سے جنت کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے ہوں دوزخ اس سے کہے گا تو مجھ سے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تج سے ہوں آ میرے قریبا خدا عزوجل کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا پھر اس کے لیے بے نمازی کے لیے دوزک کا دروازہ کھولا جائے گا تو بے نمازی تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا پھر بے نمازی کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ دوزہ کے سب سے نچلے درجے میں پھر آن حامان اور کارون کے ساتھ ہوگا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب آمین بے نوبازی ادادان کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں جہنم میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم المر انتظار کا دن اس کو اس لیے انتظار کا دن کہا جاتا ہے قیامت کو کہ جہنم انتظار کر رہی ہے پارہ انتیس سورہ ملک کی آٹھنی آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ شدت قزم میں پھٹ جائے گی تو دوزخ کافروں کا منافقوں کا انتظار کر رہی ہے اور اس میں علماء نے ہمیں سمجھایا کہ اس میں دلیل ہے کہ دوزخ کو پیدا کیا جا چکا ہے اور دوزخ ہاتھ میں ہے شروع ہی سے مجرموں کا انتظار کر رہی ہے دوزخ بھی پیدا کی جا چکی ہے جنت بھی تخلیق کی جا چکی ہے دوزخ مجرموں کی گھات میں ہے کفار وہ مسلمان جو فسک کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علی صلاحت و سلام کے فرامین پر عمل نہیں کرتے ان مجرموں کا جہنم گھات میں منتظر ہے جہنم ٹھکانا سرکشوں کا ہے جو اللہ تعالی کے سامنے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اکبر امام کرتوبی فرماتے ہیں جہنم تیار ہو کر آنے والے کفار کا بڑی بےتابی اور بڑی شدت سے گھات لگائے بیٹھی انتظار کر رہی ہے ہم نے جانتے ہمارے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی حضرت سیدنا عبد ابن مسعود رضی اللہ تعلن فرماتے ہیں جب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے باقی رہ جائیں گے تو انہیں تابوتوں میں رکھا جائے گا پھر ان تابوتوں کو دوسرے تابوتوں میں رکھا جائے گا تابوت مینس صندوق کوئی شخص بھی یہ گمان نہ کرے گا کہ میرے علاوہ بھی کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص اس انتظار میں ہوگا کہ آیا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو گئی یا جہنم جہنمیوں سے کہا جائے گا اگر تم عمل کرتے تو عذاب کے حقدار نہ ہوتے اور جنتیوں سے کہا جائے گا اگر تم پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جہنم کا ایندھن بنتے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں داخلے جنت فرما دی شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا کاش ایسا ہی ہو ان کے فرامین پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کریں انشاءاللہ شاء وجل جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور اس کے فضل سے اس کی رحمت سے داخل جنت کیے جائیں گے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الحق یعنی سچ کا دن ایک نام ہے یوم المعاب لوٹنے کا دن پاراتیس سورہ نبا کی آئٹ نمبر انتالیس میں ان دونوں کا ذکر ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الْيَوْمُ الْحَقُ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ کلیہ وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے وہ سچا دن ہے کون سا دن قیامت کا دن جس کا آنا بر حق ہے اور اس دن ہر کام حق ہی ہوگا باطل نہ ہوگا یہ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یارخان آئمی نے لکھا اب جو چاہے فمن شاہ ات خزا ربی ہی اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے تفسیر خزاں عین الرفان عملے صالح کر کے تاکہ عذاب سے محفوظ رہے کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے اے اسلامی بھائی کچھ نیکیاں کما لے فرائض کی پابندی کر لے واجبات کی پابندی کر لے میٹھے محبوب علی سلا تو السلام کی سنتیں اپنا لے کب تک لوگوں سے ڈرتا رہے گا اللہ سے ڈر خدا کا خوف پیدا کر کب تک لوگوں سے شرماتا رہے گا نبی پاک علیہ ہی والسلام تو کی شرم پیدا کر شرم نبی ہونی چاہیے خوف خدا ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت نے کتنے پیار سے سمجھایا اور کتنے اچھے انداز سے سمجھایا دن لہو میں کھونا تجھے سارا دن تو اللہ رسول سے غافل کر دینے والے کاموں میں گزارتا ہے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے ساری رات تو مردار کی طرف پڑا رہتا ہے سوتا رہتا ہے نمازوں کا تجھے ہوش نہیں خیال نہیں جماعت نماز سب نکل جاتی دل لوگ میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رسک خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا شکر کرم سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانے کے باوجود اس کی کرم نوازیوں کا شکر ادا نہیں کرتا نہ تجھے اس کی سزاؤں سے ڈر لگتا ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو عمل صالح کر کے نیک اعمال کرے انسان تاکہ بروز قیامت عذاب سے محفوظ رہ سکے فرائض کی پابندی نمازوں کی پابندی اللہ نے مال دیا بھائی زکاتی ادا کرو یار اللہ نے مال دیا حج کیوں نہیں کرتے اس سال اس سال اگلے سال اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے اسباب دی اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کریں اپنی اولاد پر ماں باپ پر بہن بھائیوں پر غریب رشتہ داروں پر پڑوسیوں پر دینی اداروں پر جامعات پر مدارس پر مساجد پر اپنی امی کے لیے اسال ثواب کے لیے مسجد بنا دو نا بھائی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا ماں کو بھی ثواب ملے گا والد صاحب نے ساری زندگی کما کر آپ کے لیے اتنا مال جمع کیا جس فوج شدہ باپ کے اسال ثواب کے لیے کیا ایک مسجد نہیں بنا سکتے حالانکہ استطاعت ہے آپ کہیں گے نہیں بھی پوری نہیں بنا سکتے تو آدھی بنا دو یار کچھ نہ کچھ حصہ لے لیں سب کا جا ہوگا آپ کے لیے دینی مدارس دعوت اسلامی کی تیروں ڈھیر جامعات سینکڑوں جامعات اسلامی بھائیوں کے بھی اسلامی بہنوں کے بھی اور مدرسہ مدینہ صرف پاکستان میں دو ہزار سے زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے ان بچوں کی تعلیم کے لیے جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں وہاں لائٹ بھی جلتی ہے وہ پنکھے بھی چلتے ہیں کاری صاحب بھی رکھے ہوئے نازم صاحب بھی رکھے ہیں اس کے اوپر بھی ذمہ دار آنے یہ اتنے سارے کتنے اخراجات ہوں گے کروڑ ہا کروڑ کے اخراجات ہیں اللہ نے مال دیا ہے بھائی اس مدنی کام کے لیے استعمال کر لو نا جمع کر تو عمل صالح کر کے اپنے رب کی اطاعت کر کے رب کا قرب حاصل کریں اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی تیاری کر لی قیامت کا دن برہ کے ضرور واقع ہوگا اب جو چاہے رب کی طرف ٹھیکانہ بنائے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے گمراہی اور ہدایت کے دونوں راستے دکھا دیے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت جس میں یوم الحق سچ کا دن اور یوم المعد لوٹنے کا دن ذکر کیا گیا سور نبا میں قیامت کا دن برہ کے ضرور واقع ہوگا فرمایا اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ منا لے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے گمراہی ہدایت دونوں راستے دکھا دیے کسی کو ہدایت یا گمراہی اختیار کرنے سے نہیں روکا جس نے رشت و ہدایت کے راستے کو اختیار کیا اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہے اور یہی راستہ یہی جنت کی طرف لے جانے والا راستہ اس کے رب از و جل کی طرف لے جانے والا ہے تو کچھ نیکیاں کا مال جلد جلدا بلا لے کوئی نہیں بھروسہ بھائی زندگی کا قیامت کے دن کہ ہماری یہ جو کینچی کی طرح زبان چلتی نا وہاں نہیں چل سکے گی ہمارے بہانے عذر خائیاں ہم چکر بازیاں کرتے ہیں استاد کو چکر دیتے ہیں اپنے باپ کو اپنے سیٹھ کو دوستوں کو وہاں تھوڑے اس طرح کے معاملات ہوں گے پارہ انتیس سورہ مرسلات آج پینتیس چھتیس میں ہے یم لذیر یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں یہ دن ہے کون سا دن قیامت کا دن کہ وہ نہ بول سکیں گے کوئی ایسی حجت پیش نہیں کر سکیں گے جو انہیں کام آئے حضرت ابن عباس ودی اللہ عنہما فرماتے ہیں روز قیامت بہت سے موقع ہوں گے بعض میں کلام کریں گے بعض میں کچھ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں اور در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئیں آخرت کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہیں رکھی گئی البتہ انہیں خیال فاسد آئے گا کچھ شیلے بہانے بنائے یہ خیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور وہ زبانیں جو آج کینچی کی طرح چلتی ہیں قیامت کے کی روز گنگ ہو جائیں گی ایک لفظ بھی نہ بول سکیں گے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی حیرت کی شلت ہوگی دہشت کی وجہ سے بول نہیں سکیں گے اور یہ بھی کہا گیا اللہ تبارک و تعالی کی حیبت کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ گنا بولنے سے مانع ہوگی واہ واہ وقت اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما دے کاش اور ہمارا پردہ پڑا رہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایب کھولنا میرے محشر میں مولا ایب کھولنا میرے محشر میں نام ستار ہے تیرا یار میں سب اب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب لاج رکھ لے گناہ کی نام رحمان ہے تیرا یا رب آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم